کلقد انضر علیہ کا آیاتبینات یہاں سے اللہ رب العزت یہود کی جو قباحت, ہے، قباحت نمبر اکیس کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی طرف ہم نے آیات بینات اتاری کی مثلاۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تھا تو ان میں ایسے لوگ کچھ فاسق تھے نہ فرمان تھے جنہوں نے ان آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر اختیار کی تو اللہ رب العزت ان کی قواہت کی یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ ان آیات کو مان لے ان سے وہ انکار کرتے تھے کچھ فاسق لوگ ان میں تھے اور ساتھ ساتھ یہ قواہت بھی ان میں تھی جب بھی یہ اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ عہد کر لیتے تھے تو اس وعدے اور عہد کو عمل میں نہیں لاتے تھے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے اور اس کو پھینک دیتے تھے لاپرواہی کر کر اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ مومن نہیں ہے ماننے والے نہیں اکثر لوگ ان میں سے کیا ہے وہ منفر ہے اس طرح کچھ ان کے اندر وہ قواہتے اور سناتیں موجود تھی کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے مطالبہ کیا ہے مثال سلاۃ والسلام سے کہ آپ مجوزے دکھائے ہمیں آجی پھر آپ ایمان لے آئیں گے آپ کی نبوت کو مانیں گے اور یہ بات ہم تسلیم کریں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہے نبی ہے تو ہم پھر آپ کی بات مانیں گے جب مثالِ سلاط والسلام کو اللہ معجوزے دیتے تھے اور وہ دکھاتے تھے پھر اس کے ساتھ پھر بھی یہ انکار کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے یعنی یہ بہانے کر کے آگے پیچھے کرتے تھے تو اللہ رب العزت اس قباہت کی اس شناخت کی کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں. ولقد ان کا بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی آیات بینات اتاری اسی طرح یہ آیات بینات یعنی واضح دلائل واضح معذات ہم نے مثالِ سلاۃ والسلام کو بھی دی تھی آپ کو بھی دی ہے جب علیہ سلام کے دور میں انہوں نے باتیں نہیں مانی تو آپ کی باتیں کیا مانیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ عادت پرانی پڑی ہوئی ہے یہ برائی ان کے اندر پرانی ہے یعنی اس چیز کی یہ کیا ہو چکے ہیں عادی ہو چکے ہیں ہم نے آپ کی طرف آیات بینات اتار دی ایسی آیتیں اتار دی جو کہ حق کو اشکار کرنے والی ہے اور حق کو واضح کرنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارا فروبیا الافاسقون تو ان پر انکار نہیں کرتے ان آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ وہ نافرمان ہیں تو گویا کہ جو انکار کرے ان آیات کا وہ نافرمان ہے تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں لہٰذا یہ بھی نافرمان ہوگے اب آحد احد فری قوم من ہوم اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو بھی کوئی عہد کیا جاتا یا کیا جاتا ہے یہ اصل میں اللہ رب عزت پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اوق اللہ آہد ہاں جی جب بھی یہ کوئی عہد کرے آہدن کوئی بھی آہد نبد ہوں پینک دیتے ہیں فریق امن ہوں ان میں سے ایک گروہ اس آہد کی پاسداری نہیں کرتے تو اس ساتھ کو عمل میں نہیں لاتے اس کی کیا کرتے ہیں یہ خلاف کرتے ہیں اللہ رب خود جواب دے رہے ہیں بل اکثر عمدہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آہد کی پاسداری اس لیے نہیں کرتے کہ اکثر ان میں سے وہ ممن نہیں ہیں وہ اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کے احکامات کو اللہ کی باتوں کو وہ مانتے نہیں ہیں جب نہیں مانتے تو لہٰذا اللہ کے عہد کی کہاں سے یہ پاسداری کریں گے تو اس وجہ سے یہ اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے اور اس کو حد شکنی کر لیتے ہیں بار بار ولاما رحم کا یہ اگلی ان کی تھی؟ قباہت کی تھی وہ یہ بھی ان کے اندر یہ شناعت تھی کہ جب بھی ان کے پاس ودما جا اہم رسول جب بھی ان کے پاس کوئی نبی رسول آتے تھے اللہ کی طرف سے اور ایسا رسول مصدق معہم جو تصدیق کرنے والے ہوتے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی تائید اس میں آتی تھی تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات عموم سے اس لیے بتائی کہ مثالِ علیہ والسلام کے بعد بھی انبیاء ہیں اور اس علیہ السلام آیا ہے اور اس کے پاس کتاب کی انجیل وہ انجیل ان کے اوپر نازل شدہ کتاب کی تعیق کرتی تھی اور اسی طرح قرآن کریم تعیق کرتی ہے کس کی تورات کی انجیل کی تو لہٰذا اس طرح یہ معاملہ ہے کہ کوئی رسول ان کے طرف جب آتے تھے وہ تصدیق کرتے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے انہوں نے کبھی ان کے دین کا انکار نہیں کیا اس کے کی دین کو برا غلط نہیں کہا بلکہ اس کا یہ تصدیق دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود فریق من الدین ات الب ان میں سے جو اہلی کتاب تھے ان میں سے کچھ فریق ایسے تھے کچھ لوگ گروہ ایسے تھے کہ انہوں نے پینک دی یعنی عمل چھوڑ دیا کرنا کس کو پینک دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ سے مراد یہاں قرآن کریم ہے یا انجیل ہے قرآن کریم کو انہوں نے چھوڑ دیا بالکل عمل نہیں کیا اس پر پینک دیا, اپنے پینک دیا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف انہوں نے بالکل دھیان ہی نہیں کی یعنی پوسٹ ڈال دیا اس کو ہاں جی تو اس طرح رستے پوسٹ ڈال کر اس کی طرف دہانی نہیں کی اور عمل کرنے کا کوئی انڈیا بھی نہیں دیا اور نہ عمل کرنے کا انہوں نے کبھی کوشش کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے معاملہ ایسا کیا گویا کہ یہ بالکل جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب بھی اتری ہے اور وہ او کتاب ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ان کو دعوت دے رہی کہ اس کو اسلام کی تو لہذا انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ہاں اس سے لا علم قرار دیا اور اپنے آپ کو احساس ایسا ظاہر کیا کہ ہم بالکل لا علم ہیں اس چیز سے حالانکہ بات ایسی نہیں تھی ان کا علم تھا اس کے اوپر کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ وہ تورات کی کیا کرتی ہے تصدیق اور تائید کرتی ہے لیکن اپنے آپ کو انہوں نے انجان ڈالا ہاں گویا کی بالکل لا علم ہے اور اس کتاب سے تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے تو اس سے بالکل اپنے آپ کو لا ظاہر کر دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ان کے اندر کیا تھی قباہتیں تھی پھر یہود کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی قباہت یہ بھی تھی کہ وطباء ماتل الشیقین اعلیٰ ملکی سلیما انہوں نے اتباہ کیا اس چیز کا ان منتروں کا جو کہ وہ شیاتیین پڑھا کرتے تھے ان منتروں کو بطور شہر لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے اعلی ملک سلیمان یعنی اعلی ملک سلیمان سے مرد ہے کہ سلیمان کی بادشاہت میں یعنی زمانہ بادشاہت اسلام میں سلیمان السلام میں جس زمانے میں سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اس زمانے میں شیاطین شہر کیا کرتے تھے شہر کا معاملہ اس کا بازار شیاطین نے گرم کر رکھا تھا وہ منتر پڑھا کرتے تھے لوگوں کو مسور کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی وہی منتر پڑھنا شروع کر دیا شیاطین جو کہتے تھے اور انہوں نے ان کی باتیں ماننی شروع کر دی شیاطین سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے مراد انس بھی ہے اور جن بھی ہے کچھ ساحر تھے جو کہ وہ انسی سے ساحر بھی تھے اور کچھ ساہر ایسے تھے کہ وہ جمنی تھے تو ان سے یہ منتر سیکھنا انہوں نے شروع کر دی یہود نے اور مقصد کیا تھا لوگوں کے اوپر سحر کرنا جادو کرنا اور اختلافات پیدا کرنا خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈالنا اور ان کو طلاق دلوانا تاکہ گھر کیا ہو جائے برباد ہو جائے اس کی وجہ کہ گھر آباد رہیں تو گھروں کو برباد کر سکے اور ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے کیا کیا یہ شہر کیا شہر ہم کیوں سیکھتے ہیں اس لیے کہ شہر کا جو بنیاد ہے یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام شہر کیا کرتے تھے وہ ساحر تھے شہر کے استاذ تھے اور شہر کی بنیاد سلیمان علیہ السلام نے رکھی لہٰذا ہم بھی شہر سیکھتے ہیں اور شہر کو کرتے ہیں اور اس طرح ہم منتر پڑھ کے ٹھیک ہے نا لوگوں کو مشہور بناتے ہیں یہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ سلیمان علیہ السلام گویا کے ساحر حالانکہ اس عقیدہ کے اللہ نے کیا فرمایا یہاں رت فرمایا کہ یہ جوڑ بولتے ہیں سلیمان علیہ السلط نے نہ کبھی سحر کیا نہ سحر کے قریب گیا نہ سحر کرتے تھے اللہ رب العزت اس عقیدے کا کہ یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ ساہر یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ نے اس عقیدے کا رت فرمایا فرماتے ہیں کہ اماں کا فرصلہ سلیمان علیہ علیہلاۃ نے کفر اختیار نہیں کیا آجی جی سحر کر کے ولا کیا نہ کفر بلکہ شیطانوں نے یہ کفر اختیار کیا سحر تو کیا ہے کفر ہے سحر کرنا کفر ہے لہذا یہ اس کا بنیاد شیاتی نے رکھا ہے وہ شیاطینی انس اور جن اس کا بنیاد سلیمان علیہ السلام نے نہیں رکھا تھا سلیمان علیہ السلام کبھی بھی نہ سحر کیا نہ سحر کرتے تھے لہذا یہ شیاطین کیا کرتے تھے تو شیاتیفر اختیار کیا تھا شیاتین کا کام کیا تھا الناس السحر یہ شیاتی لوگوں کو سحر سکھایا کرتے تھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے جو منتر وغیرہ یہ سیاطین پڑھتے تھے لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا اور شہر کا بازار گرم ہو گیا تو جب یہ معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور انہوں نے یہ الزام پھر سلیمان علیہ صلاۃ السلام پہ لگایا یہ تقریباً حضرت داود علیہ سلاۃ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں بابل شہر میں یہ لوگ آباد تھے یہود تو یہ شہر کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا اور یہ غلط کام کرتے تھے شہر کے ذریعے سے تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے اور لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا سو فیصد کہ یہ شہر اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ اس کا بنیاد سلیمان علیہ السلام میں نے رکھا ہے اور یہود کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء جو معجزے دکھاتے تھے یہ در حقیقت یہ سہر ہی ہوتا تھا ان کا اور اس کا بنیاد انہوں نے کس کو بنایا سلیمان علیہ السلام کو بنایا لیکن سلیمان علیہ السلام سلام کرتے تھے ہاں اور انبیاء بھی ساحر ہے تو لہٰذا جو انبیاء کوئی چیز بتا رہی معجزہ ہمیں دکھاتے ہیں وہ درہ کی اس کا کیا ہے بنیاد شہر پر ہے اس سحر کر کے ہمیں دکھاتے ہیں تو لہٰذا یہ سحر ہم بھی کرتے ہیں ہاں جو کرتب ہم دکھاتے ہیں سہر کر کے وہی کیا انبیاء بھی دکھاتے تھے لہذا انبیاء کا قسم معجزے میں اور ہمارے معجزے میں کیا نہیں کوئی فرق نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح ایک عقیدہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ در حقیقت سب کچھ سہر ہی تھا جو کہ ہم سکھا رہے ہیں یہ چیز وہ بھی سکھاتے تھے لہذا اس کا سیکھنا یہ وغیرہ یہ کیا ہے یہ جائز ہے؟ لوگوں کا پکا عقیدہ بن گیا اور لوگ شہر کو ایک علم سمجھنے لگے ایک اس کو معجزہ سمجھنے لگے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو فرشتے بھیجے آسمان سے ایک کو ہارود کہتے ہیں اور دوسرے کو ماروت کہتے ہیں یہ کہ بابل شہر میں جب اس کا چرچا بڑھ گیا تھا اور اللہ رب العزت ان دو فرشتوں کے وساتت سے لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ شہر ان فرشتوں سے سیکھیں شہر سیکھ کے عمل نہیں کرنا صرف اس لیے سیکھنا ہے کہ تمہیں فرق آ جائے سہر اور کرامت کے درمیان سہر اور معجزے کے درمیان جو انبیاء چیزیں دکھاتے تھے وہ معجزہ ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ جو سکھاتے ہیں اور سہر کے ذریعے سے کوئی کرتب دکھاتے ہیں یہ تو جادو ہے تو حال جادو اور معجزے میں کیا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے یہ فرق کب آئے گا جب ان کو شہر سمجھا دیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ عربی میں مقولہ ہے غالباً متنبی بھی یہ کہتا ہے کہ تو عرف الشیا او ہر چیز کی معرفت اس کی ہوتی ہے اگر ایک چیز کی ضد تم پہچان لو گے تو اس چیز کی کیا ہو جائے گی معرفت ہو جائے گی نسل میٹھا اور کڑوا چیز ہے کڑوی چیز ہے تو میٹھے کا قدر تب آتا ہے کہ آپ کو کڑوے کا کیا ہو پتا ہو کہ کڑوی چیز کیا ہوتی ہے پھر میٹھے کا کیا آتا ہے تو آپ کو قدر اور معرفت آ جاتی ہے اگر آپ نے صرف میٹھا ہی میٹھا دیکھا ہے کڑوا نہیں دیکھا تو میٹھے کا قدر ہردے کو نہیں آتی تو اسی وجہ سے ہر چیز اس کی ذت سے پہچانی جاتی ہے تو معجزے کا جو ضد ہے وہ جادو ہے وہ سحر ہے تو اللہ رب العزت نے ان دو فرشتوں کو ان کو سحر سکھانے کے لیے اس لیے بھیجا کہ آپ کو فرق آنا چاہیے کہ معجزہ کیا ہے جو انبیاء دکھاتے تھے اور کیا چیز ہے جو یہ لوگ کر کے دکھاتے ہیں اور تمہیں کہتو میں یہ معجزہ لگ رہا ہے اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو اتارا آسمان سے اکے لوگوں کو شہر کی حقیقت کا پتہ چلے اور کہا کہ ان لوگوں سے شہر سیکھو ان دو فرشتوں سے تمہیں یہ بتائیں گے کہ شہر شہر ہے اور معجزہ انبیاء جو دکھاتے تھے وہ موجزہ ہے ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے فرق ہے تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ان دو فرشتوں کو بابل شہر بھیجا ایک کا نام ہاروت ہے دوسرے کا ماروت ہے یہ حضرت ادریس علی اللہۃسلام کا یعنی دور جس کا نبوت کا اس دور میں یہ واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے شہر پہ کیا دیا زور دیا شیاطین کے کہنے پر اور شیاطین کے اس پر یعنی کرتوت پر اور الٹا لوگوں کے ذہن میں یہودیوں نے یہ ڈالا کہ یہ سب بنیاد کس نے رکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے اور ہم نے سلیمان علیہ السلام سے یہ چیزیں سیکھی اللہ نے یہ فرمایا رد فرمایا کہ وما صاف صاف کہتے تھے کہ یہ شہر ہم سکھا تو ہیں لیکن کہاں کفر نہ کرنا اس کو غلط نہیں استعمال کرنا یہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے سکھا رہے کہ تمہیں شہر کا جادو کا حقیقت کا پتہ چلے اس لیے نہیں سکھا رہے کہ تم اس پہ عمل کرو اور آگے شہر کرو اور کفر اختیار کرو نہیں نہیں یہ تو فتنہ ہے اس فتنے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا اس واقعے میں ایک قصہ ہے واقعہ ہے جو کہ مختلف مفسرین نقل کرتے ہیں لیکن امام راضی رحمہ اللہ اس پہ رد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا کیا ہے کوئی اصل نہیں ہے یہ موضوعی وہ چیز ہے جو کہ یہودیوں کی کتاب سے یہ چیزیں ملتا رہا لیکن مختلف روایت اس میں موجود ہے یہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اللہ نے بھیجے اس کے بیچنے کا جو اصل بنیاد تھا یہ کیوں اللہ اس کا سبب کیا ہے تو جو مفسرین رک کرتے ہیں اس کی وہ سبب یوں بیان کرتے ہیں کہ زمان ادنی سال صلاح میں جب شہر کا سلسلہ بڑھتا گیا بابل شہر میں تو انسانوں کے نام اعمال برائی کے کفر کے شہر کے یہ برے ہوئے اوپر کو جاتے تھے کیونکہ روز انسان کی حاضری لگتی ہے اثر نماز میں نے اعمال کیے ہو برے ہو یہ فرشتے لے جاتے ہیں اوپر کو اور رات کٹ کے لیے اور فرشتے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے انسان کے جو اعمال ہے یہ روز کے روز اللہ کے ہاتھ چلے جاتے آسمانوں تک جاتے اور یہ سارے آماد آن ریکارڈ ہوتے ہیں اللہ نام آمد چیزیں لکھی جاتی ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جب فرشتوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ انسان تو بالکل حد سے نکلی جا رہا ہے اور شہر کے اوپر سہر کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں یہ تو کفر ہے تو لہذا یہ تو وہی بات ہوئی کہ یہ فساد والی بات ہے ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ نے کہا کہ تو میرے بندے ہیں میری کیا کریں گے اتباع کریں گے اور میں نے ان کو خلافت دی یہ تو وہی والی بات شروع ہو گئی کہ انہوں نے تو فساد شروع کر دیا میاں بیوی پالک کر رہے فلان کر رہے شہر کے ذریعے سے اور ان کے نام امان برے ہوئے گناہوں سے اوپر جا رہے ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں اس کچھ بات آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھا کہ دیکھے انسان جب غلطی کر جاتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہے ایک یہ ہے کہ میں نے اس کو قوت انسان کو قوت شہوانی دی ہوئی ہے اور ایک یہ ہے کہ قوت غذبیہ بھی میں نے دیا ہوا تو یہ دو قواں جو ہے انسان کے اندر کبھی کبھی یہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یہ ان کے کنٹرول سے یہ خوا نکل جاتا ہے تو یہ پھر آگے کیا کر لیتا ہے یعنی گڑبڑ کر لیتا ہے اور تم جو ہو فرشتوں کا کہا کہ تم کو میں نے اس سے منظک پیدا کیا تمہارے اندر نہوائیں شہوانی ہے اور نہ کنواں کیا ہے نظبی ہے لہٰذا اس وجہ سے تم نافرمانی نہیں کرتے اگر تمہیں بھی یہ دی جائے تو تم بھی یہ نافرمانیاں شروع کر دیں اس طرح تم بھی گناہ کرو گے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے ہم تو آپ کی ذرا بار بھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے اگر ہمیں آپ قوت غذبانی یا قوت شہوانی دے دیے پھر بھی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو اپنے میں سے کوئی بندے ایسے چن لے جن پر تمہارا اعتماد ہو تو میں ان کو قوت غضبانی قوت قوانی دے دیتا ہوں اور ان کو زمین میں بیچ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے فیصلے کریں کریں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں روس کے یہ قاضی بنے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کریں اور شام کو واپس آسمانوں تک آجے جائیں ان کی ڈیوٹی لگا لوں تو فرشتوں نے مشورہ کیا ایک ہاروت ایک ماروت جو کہ فرشتوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اچھے تھے ان کو منتخب کیا گیا تو ان کو اللہ رب العزت نے زمین میں بھیجا وہ ایک مئی تک آسمان سے نیچے آ کے صبح فیصلے کرتے تھے لوگوں کو قضا لگتی تھی اور شام کو چلے جاتے تھے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عورت کا ان کے پاس قزیہ آیا اور نسلہ پیش آیا اور وہ عورت اس کا نام زہرا تھا اور بڑی خوبصورت جمیل تھی تو ان کا دل میں کچھ خیالات آنے لگے اور پھسلنے لگے اس عورت کی طرف مائل ہونے لگے کیونکہ اللہ نے ان کو قوت شہوانی دی تھی اللہ کی طرف سے ان پر امتحان تھا عورت نے کہا کہ میرے طرف کے لیے کچھ شرطیں ہیں وہ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں شرک کر لیں اللہ کے ساتھ شریک بنائیں ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ آپ شراب پیے یہ شرط یہ ہے کہ میرے خاون کو آپ قتل کریں ان دو فریشان نے سوچا کہ قتل کرنا کسی کا نہ حق. یہ تو بڑا گنا ہے یہ تو ہم نہیں کریں گے اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا گنا ہے یہ بھی نہیں کریں گے چلو یہ کہہ رہی ہے کہ شراب پی لے تو شراب پی لیں گے انہوں نے شراب پی اور اس کے بعد پھر شرک بھی کروا دی اس عورت نے اور اپنے خاون کو بھی قتل کروا دیے اس روایت میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ انہوں نے ذنا کیا زنا کے بعد اس عورت نے ان دونوں فرشتوں سے اس نے کا اور اوپر چلی گئی زہرا جو اسٹار ہے وہاں جا کے وہ کیا ہو گئی منحد ہو گئی لیکن اکثر امام راضی رحم اللہ اسی لیے اس پہ رد کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان گناہ کرے اس کو تو ترقی نہیں ملتی یہ اوپر کیسے گئی اس کو تو تنازل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کیا نہیں ہے درست نہیں ہے بہرحال روایت مفسرین کرتے ہیں اس کی تو اس میں یہ ام. ہے کہ بطور سزا پھر ان کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم نے گناہ کر لیا دیکھیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ انسان اس لیے گناہ کرتا ہے کہ اس کو میں نے قوت شہوانی اور قوت ازبانی دی ہوئی ہے اس وقت اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور جب توبہ کر لیتا ہے میں معاف کر لیتا ہوں لیکن آپ نہیں مانتے تھے اس وقت کو آپ کو میں نے یہ دو طاقتیں دی یہ دو صفات دے دی تو تم سے بھی گناہ ہو گیا ابھی اس کی ہے سزا تو کیا آخرت والی سزا تم قبول کرو گے یا دنیا والی میں سزا دے دو یا آخرت میں ان دو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں دنیا میں سزا دے دے کیونکہ دنیا کا سزا ختم ہونے والا ہے آخرت کو تو کیا ہے وہ سزا ہمیشہ کے لیے ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو بابل شہر میں ایک ہوئے میں لٹکا دیے دونوں کو اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ ان کو پھر جلا بھی دیا گیا اور یہ لٹکے ہوئے ہیں آجے روز قیامت تک اس کے بعد ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو یہ ایک روایت ہے اور لٹکے ہوئے ہیں انہی لٹکے ہوئے فرشتوں سے لوگ جا رہے پہ وہ سحر سیکھتے تھے اور یہ کہتے بھی تھے ساتھ کہ ہم اس لیے سکھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو فرق محسوس ہو سکے جادو اور سحر اور معجزے کے درمیان میں انبیاء جو دکھاتے تھے وہ معجزے ہوتے تھے اور یہ جو شیاتیم دکھاتے ہیں یہ تو جد و شہر ہے لہٰذا دونوں میں زمین و آسمان فرق ہے لیکن آپ نے کفر نہیں اختیار کرنا ہم کافر نہ ہو جانا کہاں تو یہ وہ واقعہ ہے لیکن امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اجی یہ کیا ہے یہ غلط ہے بہرحال اس میں رضی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کو ہم سو فیصد غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو ہم سو فیصد مان بھی نہیں سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس واقع اس طرح واقعے کے درمیان میں کیا کیا جائے توقف کیا جائے بہرحال جو بھی تھی اللہ کی حکمت تھی اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ شہر اور معجزے کے درمیان میں لوگوں کو فرق محسوس جو یہودیوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا تھا شہر کے بارے میں کہ سہر اور معجزہ ایک ہی چیز ہے اور سہر کا بنیاد انہوں نے بنائے کہ سلیمان علیہ السلط والسلام نے شروع کیا آجی ہم نے پہلے اس سے سیئے اللہ رب العزت نے عزرت کے طور پر اس واقعے کا کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں تو یہ بھی ان کے اندرکیاتی شناخت کے الزام لگاتے تھے انبیاء پر غلط کام کو انبیاء کے ساتھ انصوب کرتے تھے حالانکہ یہ بات نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ فرشتوں پر بابل شہر میں وہ کون تھا؟ تھے ہاروت اور ماروت یا اس کے بارے میں جو کہ وہ نازل کیے گئے اتارے گئے ہاروت اور ماروت لوگوں کو شہر سکھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ومایو عالمانحد یہ کسی کو نہیں سکھاتے تا یقولہ یہاں تک کہ یہ دونوں کہتے اس سیکھنے والے کو انما نحن نفتنا بے شک ہم تو کیا ہیں امتحان ہے ازمائے ازمائش کے طور پہ ہمیں بھیجا ہے لہذا یہ چیز سیکھ لیں لیکن یہ ازمائش ہے تمہارے لیے فلا تکفر اس پہ کفر نہیں کرنا اس کو غلط نہیں استعمال کرنا صرف اتنا سمجھو کہ یہ شہر ہے اور انبیاء جو دکھاتے تھے وہ مرتزہ ہوا کرتا تھا وہ چیز بر حق اور سہر کیا ہے سحر باطل ہے تو لہذا اس کو آپ غلط کہاں استعمال نہ کریں اللہ رب الج فرماتے ہیں فیت علما لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے لوگوں نے پھر غلط کام شروع کر دیا وہ سہر سیکھتے تھے یہ فریقوں بیمار عوض ہو جی جس سے تفریق کرا کرتے تھے بی اس شہر کے ذریعے سے بین المار عوض جی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں وہ چیز سیکھا کرتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کرنا اختلاف پیدا کرنا بغض اور حسد پیدا کرنا آخر میں طلاق میں بات پہنچ جاتی تھی آج کل بھی یہی حالت بھی دینی زیادہ ہے دین پر لوگ عمل کم کرتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر ہوں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور انسان جذبات میں آ کے بیوی بی کو کیا دیتا ہے طلاق اس کا شرح روز بروز بڑھ رہا ہے جس دارستان میں جائے مسائل ہے کس کے طلاق کے خلاف طلاق ٹھیک ہے نا جی اور یہی کیا ہے سبب ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں دین کا اقدار کا نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا واقع ہو رہی ہیں ایک دوسرے کا حقوق کا عدم علم ٹھیک ہے نا جی ہر کوئی کہتا ہے کہ میں من ہوں کوئی اپنے آپ کو سیر نہیں کہتا اسی وجہ سے یہ سارا کام گڑبڑا تو پھر جاتے ہیں کہ بابا کے پاس باپ ہاں جی جو شہر والے ہیں بابا بنگالی ہے فلان ہے ہاں جی پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں جی ہم نے چھوڑا ہوا ہے بس یہ بات ہے اللہ سے ہم دور ہو گئے اسی وجہ سے یہ معاملات ہمارے گھروں کے وغیرہ وغیرہ یہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہی شہر سیکھتے تھے جو کہ بیوی اور اس کے خاون کے درمیان میں جدائی لاتا تھا ماہرین بھی ہے یہ لوگ زرعت پہنچانے والے اس سہر کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ بھی عزم اللہ مگر اللہ کی اجازت سے مشیت سے یعنی جب اللہ نہ چاہے تو کسی کا کسی پہ اثر بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ کی چاہت سے اللہ جت کی چیزیں ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ شہر خود اثر انداز نہیں ہے ڈرے بلکہ اس میں اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اللہ چاہے تو شہر مؤثر ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو اسی وقت وہ شہر بالکل بیسر بھی ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے اللہ نہیں چاہتے بس ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنے ناشتے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے جب چاہے تو ایسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں اس میں اثر ڈالنے والی ذات میں ہی ہوں ٹھیک ہے نا میں نہ چاہوں تو کوئی شہر کسی کا کسی پر اثر نہیں کر سکتا سیکھتے تھے ما درحم مَا مَا ان کو ذرر نہیں پیتا اور نہ نفع دے سکتا تھا مطلب یہ ہے کہ ایسا سہر انہوں نے سیکھا کہ اس کا ذرر اور نفع یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا ان کے ہاتھ میں یہ نہیں تھا وہ نفع اور ضرر کا مالک نہیں تھے اس شہر کے ذریعے سے بلکہ اس میں اثر اللہ نے ڈالنا تھا اصل میں بات کس کی ہے اللہ کی ذات کی ہے عمن اشتراً من <خَلَاقًا> بے شک انہوں نے جان لیا اس شخص کو جس شخص نے خرید لیا جی اس شہر کو کس کے بدلے میں یعنی اللہ کے کہنے کے بدلے میں یا اللہ کے حکم کے بدلے میں انبیاء کے معجزے کے بدلے میں اس نے شہر اٹھا لیا اور اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا اور اس کو قبول کر دیا اور معجزے کو کیا کیا چھوڑ دیا ماں لگوں خلا من خلاق یعنی یہ سزا اللہ سنا رہے ان لوگوں کو جس نے اللہ کو پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ سحر اپنا لیا خرید لیا تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں نیا منخلاق ان کو حصہ تو آخرت میں یہ لوگ کنگال ہے ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کوئی ادنی ملے گا یہ کیا ہے سیدھا میں جائیں گی تو کوئی والا دبی الفو سم بہت برا ہے وہ چیز جنہوں نے بیچا اپنے نفسوں کو اس کے بدلے میں بیچ کر ڈالا اپنے نفسوں کو برباد کر دیا بیچ کر ڈالا اور سنا لیا اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے لوکا نویا اگر یہ جانتے ہیں حقیقت حال کو اگر ان کو حقیقت کا علم ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتا نہ کرتے لیکن کیا ہے لایا لوگ ہے یہ جاہل لوگ ہیں اسی لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو برباد کر دیا اس کے ذریعے سے لہٰذا یہ کارآمد چیز نہیں ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا اپ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرماگے خیر لانون یہاں سے